زاہد صاحب کو دے دیں جو علماء کی خدمت میں سوا. زاہد صاحب گزرے والے آج انشاءاللہ ہم قرآن میں سے پڑھیں گے قرآن مجید میں سے سورہ البقارہ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 جو کوئی بھائی رکھنا چاہتا ہے قرآن سامنے رکھ پچھلی دفعہ آخر میں وقت کی کمی کے اندر ایک فتویٰ جو سعودی نجنا تھا کا تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا یہ جی کاز رسالے میں چھپا ہے تو اس نے یہ لکھا تھا کہ توحید الحکم بالحاک کو ایک علیحدہ قسم کے طور پر بیان کرنا یہ علماء سلس سے ثابت نہیں ہے یہ محدت ہے نئی بات ہے تو اس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ توحید الحکم و الحق کہنا یا اس کے بارے میں زور دینا اس کے بارے میں کتابیں لکھنا اور پڑھنا یہ سب شاید بجاتا ہے تو یہ میری غلطی ہے کہ وقت کی اس یعنی کمی میں میں نے یہ پڑھ دیا وہ انشاءاللہ تعالی جو ذہن میں اشکال پیدا وہ بھی دور ہو جائے گا اور یہ واضح کیا جائے گا اس سے مراد یہ نہ تھی یہ مراد تھا کہ علیحدہ قسم بیان کرنے سے بعض غلطیاں واقع ہوئی ہیں تو وہی طریقہ بہترین طریقہ ہے جو سلف کا ہو اور یہ توحید الوہیہ میں سے ایک مضمون ہے اس کا لازمی جز ہے توحید الوہیہ کا اور توحید الحکم بلحاکمیہ ان کا تعلق توڑے ہی نہیں جا سکتا لازم و ملزوم ہے اس واسطے ان کا بیان علماء سلف سے کٹھا ملتا ہے اور یہ توحید الوحیہ یا توحید الربوبیہ میں شامل ہے تو ان آیات سے بھی یہ بات انشاءاللہ واضح اللہ باز <تصفح> الحمد للہ العالمین وسلاۃ والسلام علی رسول ال کریم شرف لی صدری لی امری وحلل من وفلقت ملسانی قولی میں کبھی میں شری کبھی کے شرید آلم و بھی بستا ہوں شروع کبھی مالا بھی اللہ جالتا سولی کا کم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فلا تجعلوا وانتم تَعْلَمُونَ گو بدھو ربا کم اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب اللہ زی جس نے تمہیں پیدا کیا وزین امین قبلی اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے لم تت شاید کے اور تاکہ تم مستقی بن جاؤ اللہ جی وہ ایک ذات جا الارض فراشا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا والسماء سما بنا اور آسمان کو چھت بنایا بن ضلا منت سما اما اور آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ بھی انسان کی ضرورت کے مطابق اگر یہ پانی کھلا چھوڑ دیا جائے تو ڈوبنے سے کوئی بھی نہ بچ سکے بخرا جبی منت سمارات پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سمارات پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق بنے بلا ہیم تم تمون تو اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے ہوئے کیونکہ یہ باتیں اتنی آسان اور اتنی ضمیر کی آواز ہے کہ ہر شخص نے جانتا ہے اور ہمیں بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ وسا دامن گیر کرتا ہے کہ تمہیں تو ان آیات کو برکت کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے ان میں تو غور و خوش کرنے کی ضرورت ختم ہو چکی یہ تو بہتی سی بات ہے کون نہیں مانتا حقیقت یہ ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے ہیں، یہ جو حقائق ہیں اور تاریخ انسانیت میں کم ہی کوئی انسان ہوئے ہیں جو یہ بھی نہ مانے کہ اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مدبر الامور ہے اللہ موت و زندگی کا مالک ہے یہ سبھی ہی مانتے ہیں جس نے اس کا انکار کیا وہ بھی کسی اعتبار سے کبھی نہ کبھی ماننے پر مجبور ہوا ساری کی ساری لڑائی اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے اس میں ہے فلاں جو علول اللہ اگر یہ بات مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ وہ ان تم اور تم جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرو معلوم ہوا کہ توحید ربوبیا اسے توحید ربوبیا کہتے ہیں جس میں رب عظلجلال ول اکرام کی پہچان اور اللہ کے افعال کا ذکر ہو توحید ربوبیا کا تعلق رب عظ الجلال و اکرام کے ساتھ ہے اور توحید البوحیہ کا تعلق بندے کے ساتھ کہ اب بندہ کیا کرے جب اس نے ارحمان کو عالم الغیب شہادہ القادر العلیم اپنے خالق کو مالک کو رازق کو مشکل کشا اور حاجت روا کو پہچان لیا اور یہ جان لیا کہ ہر چیز کی تخلیق بھی اسی نے کی اور اس کو راستہ بھی اسی نے دیا کیا ہمارے جسم میں کوئی ایسا عرف بھی ہے جس کی تخلیق ہم نے خود کی ہو ایک پلک کا بال بھی نہیں اور پھر ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں جو وظائف ہیں وہ کس نے مقرر کی ہم اپنے اندر غور کریں وفی ان آفا لاتوب ایک پوری کی پوری دنیا ہمارے اندر آباد ہے دن کو اس نے پیدا کیا اس کو اس کے راستے پر لگا دیا آنکھوں کو ان کے راستے پر لگا دیا کوئی شے نقصان دہ ان کی طرف آنے سے پہلے ہی یہ بند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے پھر گردہ اپنے افعال میں لگا ہوا ہے اللہ کو سجدہ ریز ہے خون دن اور رات دوران کرنے سے نہیں تھکتا یہ پھیفڑے ہیں انہوں نے کبھی سانس لیا نہیں جب یہ سانس لیں گے ہمارا سانس ختم ہو جائے گا اتنا بڑا رب یہ ربوبیت ہے اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں اسی اعتبار سے علماء نے کہا جو بندہ لوگوں کے لیے راستہ مقرر کرتا ہے زندگی گزارنے کا کہ بھئی اس طرح زندگی گزارو گے یہ یہ کام کرو گے اس حد بندی کے ساتھ تو تمہاری زندگی جو ہے کامیاب ہوگی اور وہ وحی کے بغیر ایسا کرتا ہے تو وہ ربوبیت کا کداب دار ہے مانے یا نہ مانے وہ پیر فقیر ہو جو اپنی طرف سے حلال اور حرام قرار دیتا ہے کہ جن آپ تمہیں چمٹ گئے ہیں اب بڑا گوشت حرام ہے پیاز نہیں کھانا اگر سے پیاز کو چھوڑ دینا اس لیے کہ منہ سے بو آتی ہے یہ تقوا کچے پیاز کو پکے ہوئے کو کھا لینا اور گوشت کو چھوڑنا اس بنیاد پر یہ جنات کے ماہرین جو مشہور ہیں ان کی بنائی ہوئی شریعت تم نے اس گھر میں نہیں جانا جہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو وہاں سودک ایندہ جانے سودک کس دیوی کا نام ہے یہ ش ہے اسی طرح سے جو حاکم اور جو قاضی لوگوں کے لیے حد مقرر کرے شریعت عام بنائے وہ ربوبیت کا دعوےدار ہے لوگوں کے لیے وہ راستہ مقرر کرے حلال اور حرام کا جس پر چلنے کے بعد ملک میں خوشحالی آئے پھر اسے آئین کا تقدس قرار دے پھر اسے انصاف قرار دے پھر اسے نجات درافتہ قرار دے اور کہے اگر چیف جسٹس اور جسٹس تمہارے انصاف کرنا شروع کر دیں تو یہ ملک دنیا کے سب سے بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر کھڑا رہ سکتا ہے یہ صرف اکبر جو دعوی ربوبیت ہے انا ربکم و کبول کی بدلی ہوئی شکل ہے اور کچھ بھی نہیں اور الوحیت جس کا بعد میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا جو توہید طلب بھی کہلاتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں اور اس کی محتاجی سے آنے واحد کے لیے بھی نکلا نہیں جا سکتا اور کوئی نہ اپنی مرضی سے آتا ہے دنیا میں نہ اپنی مرضی سے جانے پر قادر ہے نہ اپنے آپ کو بیمار کر سکتا ہے نہ تندرست نہ خوش کر سکتا ہے نہ غمگین نہ بوڑھا کر سکتا ہے نہ جوان جب یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں اور ہم صرف بالکل بے بس ہو کر دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت بات ایک خطیب نے کی کہ دنیا میں جب تو وارد ہوا تو تیرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ تو اپنے کام اپنے اختیار سے کرے تیری ماں اگر تجربے کھانا نہ کھلاتی دودھ نہ پلاتی تو تم مر جاتا اس کے بعد تجھے اختیار حاصل ہوا اور اختیار کی زندگی میں تو نادام تھا تیرے پاس عقل نہ تھی پھر عقل و شعور آیا تو جوان ہوا خوبصورتی آئی پھر سونے میں تو نے زندگی کا آدھا حصہ تیسرا حصہ گزار دیا اس وقت تو بالکل بے بخ ہوتا ہے اور قطعی طور پر ربض الجلال بل اکرام کے اختیارات خاص میں ہوتا کہ وہ چاہے تو تجھے دوبارہ اٹھائے چاہے تو سوتے میں سوتا رہنے دے تجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے حتیہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے حدیث صحیح ہے غالباً بخاری ہے تو ایک شخص نے تلوار سوچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کہا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے تو نبی علیہ سلاط اسلام نے اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اس طرح کہ آپ سوئے رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی روایت ہے بلال کو مقرر کیا تھا سارا لشکر سویا تھا ربانیون کی نماز صبح کی قضاء ہو گئی کتنی بڑی عاجزی ہے نبی آکر الزما ہے امام الانبیاء بیا رسول ہے سوئے رہ گئے فرض نماز شکر ہے ایسا واقعہ ورنہ شدت پسند طبیعت ہے تو شاید صبح نماز میں کبھی سوئے رہ جانے والے کو کافر قرار دے دیتی اللہ کا نبی سویا رہا صحابہ سوئے رہے بلال کو نیند آ گئی ربی اللہ تعالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو اس جگہ کو بدل کر دوسری جگہ پر جا کر سورت چڑھے آزام دیئر نماز پڑی یہ ثابت ہو گیا کہ دن و مندر مختار ہونے کے بعد بھی یہ سونے میں بھی بے اختیار یہ کھانے پینے میں بھوک میں بے اختیار کھانے پینے کے بعد اپنی صفائی میں بے اختیار اب بھی انسان کے پاس اتنی حاضری ہے کہ اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو یہ دن اور رات میں غور کرنا آج بھی ضروری ہے آسمان کو دیکھتے رہنا اور اس میں کوئی شگاف تلاش کرنے کی کوشش کرنا جب نگاہ تھک کر واپس لوٹے تو سورہ ملک کی آیتیں تلاوت کرنا کہ تیری نگاہ تیری طرف لوٹے گی خاص ان وہ حسیر بس بالکل تو ناکام ہوگا اس میں شگاف تلاش کرنے میں تھکی ہوئی نگاہ لوٹے گی یہ ہے رب یہ ہے رب العالمین یہ ہے وہ العظیم جس کے قبضے میں ہر شہر اور اس کا محتاج ہر کوئی ہے وہ کسی کو محتاج لے گا وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو وہ نہ چاہے کوئی کر ہی نہیں سکتا اور پھر جدید سائنس جسے ثابت کر دیا کہ ہم ہوا میں لٹکے ہوئے اور پھر یہ زمین بچھونا ہے گول ہونے کے باوجود اس سے بڑھ کر بھی کوئی موجو ہوگا جو انسان کو اللہ کے لیے جگانے کے لیے کافی نہ ہو تو فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو جا السماء سخ ہم محفوظ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت قرار دیا وہیا دوم <مُعرِدُون> پھر بھی یہ ظالم اللہ کی آیات سے منہ پھیر رہے ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کے لیے جتنے بھی افعال نقل ہوئے ہیں قرآن و سنت میں وہ سب افعال جو ہیں وہ غیر کے لیے پھیر دینا وہ اقوال جو عبادت کے طور پر قرآن و سنت میں درج ہوئے وہ سب غیر کے لیے پھیر دینا شرک اکبر ہے سب سے پہلا قولی جو فیل ہے وہ کیا ہے انسان کا انسان کا سب سے پہلا فیل دعا ہے وہ دعوت کا شرک اس لیے سب سے بڑا شرک ہے وہ دعا عبادت کے لیے ہو وہ دعا المس ہو یا سوال کے لیے ہو دونوں طرح کی پکار یہ پہلی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے جب اسے رزق کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ سے رسک مانگ یہ نماز اگر آپ اوپر پڑھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا نہ آپ پریشان ہوتے نہ وہ پریشان کرتے اوپر والی چھت موجود ہے پنکھے موجود ہیں الحمدللہ ہر طرح سے آسانی ہے یہاں تو آواز آپ کو پہنچے گی اور ہمیں بھی تکلیف ہوگی کہ ہم آج کی نماز میں خلل انداز ہو رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اوپر والی چھت پر چلے جائیے تو اس پہچان کے بعد اس کے بعد کی آیات کیا کہتی ہے وہ ان کن تم فی رہی بن نما نزل نہ آلہ اور اگر تم شک میں ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا صلی اللہ علیہ مسل ایک سورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ وا اکم من دون اللہ ان کم تم اور سارے کے سارے اپنے گواہ جو ہے اللہ کے علاوہ وہ اکٹھے کرو اگر تم سچے ہو اور ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو فعلم طف علو اگر تم ایسا نہیں کر سکے ہو ولن طفعلو اور تم ہر جز میں ایسا کر سکو گے یہ قرآن کا ہے آج تک کوئی ایسا نہ کر سکا عرب دنیا زندہ ہے اور الحمدللہ وہ پہچان جانتے ہیں قرآن غیر قرآن میں کیا ہے ہم جو آدمی ہیں اور عربی کے چار لفظ سیکھ لیتے ہیں ہم اس پر قادر نہیں ہو سکتے عربی لوگ جن کی اپنی زبان ہے وہ اس پر قادر ہوتی ولن سفالو اور ہرگز نہ کر سکو گے فتقلتی وقو دن ناسور شارہ و عزت لل تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کہ پہلے سے کافروں کے لیے تیار کر دی گئی معلوم ہو عبادت کے تقاضے اگر پورا کرنے ہیں تو میرے قرآن پر ایمان لاؤ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا عبادت بھی کرنا چاہتے ہو اب تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے تراش لو یہ نہیں ہوگا بہت سے عبادت کا جذبہ رکھنے والے اس وجہ سے برباد ہوئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بغیر ان کو سوال کیے اور بغیر ان کی کسی بات میں قطعی طور پر اعتراض کیے نہیں کرنا چاہتے ان میں اکڑ ہے چھپا ہوا تکبر ہے وہ مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں مگر بالکل اللہ کے رسول کے احکامات کے آگے بیچتے چلے جانا یہ انہیں تو مولوی بنتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں برآمن لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ہماری مرضی کو بالکل ہی مکمل طلاق ہو جائے بلکہ ہم بھی تو آخر سوچ سمجھ کر اللہ تک پہنچے ہیں ہم نے بڑی مصیبتیں کاٹی پہلے ہم دہرے تھے صرف ہم اشتراک کیے ہوئے نہ جانے کیا کیا مصیبتوں کے بعد اور واقعات ان لوگوں میں عقلی پہچان ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے ملیں ان کے دلائل سنیں تو شش کر رہ جائیں مگر احادیث کے اندر اعتراض نکالنا منہ کرنا خاص کر احادیث کے اندر قرآن کو اپنے مفاہین پہنانا یہ ان کا کام ہے اور یہ قسم جاوید الغامدی ٹائپ قسم کے لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں میں ہے جو متقبرین ہیں جو مسلمان رہنا چاہتے ہیں مگر اپنی مرضی کے ساتھ تو اللہ نے کہا یہ بات نہیں چلے گی اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے تو پھر میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور اصول میں سے جو آخری رسول قرآن لے کر آیا ہے اس کے تابع ہو جاؤ اور اگر تم نے ماننا ہے اس کو سچا تو قرآن کے ساتھ ایک سورت بنا کر دیکھ لو اپنے تمام اخباب جمع کرو اگر آجز آ جاؤ تو یہ اللہ کا قرآن ہے پھر جب اللہ کا قرآن ہے تو کوئی بھی میرا خیال وقت اوباما بھی اگر اس بات کو علیحدہ پوچھا جائے کہ آسمان سے اللہ رب العزت جو زمین و آسمان بنانے والا ہے وہ تجھے کوئی کام کہے تو تو انکار کرے گا تو وہ بھی کہے گا میں انکار کی جڑا نہیں کرتا اور اسی طرح سے آج کے ان حکام کو جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عدالتوں کے سے انصاف مل سکتا ہے جن سے کبھی انصاف مل ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانا ہی نہیں عمل کے اعتبار انہوں نے اپنی مرضی کا قانون زمین پر بٹھا لیا بنا لیا ان کو کہا گیا کہ اللہ اگر تمہیں آسمان سے کہے کہ یہ کرو اور وہ کرو تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں اس کا انکار کروں گا معلوم ہوا کہ درمیان میں گڑبڑ در ہے انہیں قرآن پر یقین نہیں ہے انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین ہرگز نہیں ہے حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے کہ وما ان تو جس نے پھر مان لیا تہ دل سے پھر اس کا انعام بیان ہوا ہے اللہ نے فرمایا ایمان لانے والوں کو بشارت سنا دو وہ الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے ان لهم جنات کہ ان کے لیے باغات ہیں تجری من تجریم انہار وہ باغات جو بلند ہیں اور بلند باغ سب سے خوبصورت ترین باغ ہوتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہو اور قدرتی طور پر بھی سواٹ جو کہ انتہائی خوبصورت وادی ہے اس کے نیچے نیچے دریا چلتا ہے اور اس کے اوپر ایسے حسین مناظر ہیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کل رُزِقُوا مِنْهَا منہا من سما تا من جب بھی پھلوں میں سے انہیں رز دیا جائے گا کوئی بھی قالو حاض الام قابل وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے یعنی دنیا میں بھی اس کی تفسیر راجح یہی ہے جیسے انار ہوگا وہاں پر وہاں پر کیلے ہوں گے کھجور ہوگی دنیا کی بہت سی چیزیں وہاں پر ہوں گی مگر کوئی دل نہیں کہ جس میں کبھی خیال آیا ہو ان نعمتوں کی ماہیت ان کے ذائقے خوشبور ان کے نظارے کا کہ زبان نے چکھا ہو یا کسی کان میں یہ آواز پہنچی ہو یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ بے مسل ہوگا باوجود اس کے کہ وہ انار ہی ہوگا جبکہ دنیا میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا جب عیسا الخلاط اسلام نازل ہوں گے شرک بے بےخوبند سے اکھاڑ دیا جائے گا ایک انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے اور ایک بکری کے دودھ سے ایک جماعت سیر ہو جائے گی اس قدر برکات ہوں گی زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکات کو اگل دے پھر جنت میں کیا معاملہ ہوگا یہاں جینے کو اہل ایمان کا جنت کے واقعات پڑھنے کے بعد جی نہیں چاہتا اور وہ بےتاب ہو جاتے ہیں اسی لیے ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں ایک نوجوان کی داستان جو گانتا نامو بے میں قید رہا تو اس سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تمہارے تاثرات کیا تھے اس نے کہا میں نے الحمدللہ کسی ایک مجاہد کو بھی بایوس نہیں پایا ہم میں سے کچھ تین سو بندہ حافظ قرآن ہو گیا جس میں اکثر اور بیشتر عربی لوگ تھے عرب تھے اور کئی ایک دوسرے لوگ بھی تھے غیر عرب بھی قرآن ہی فص کر لی قرآن تو میں دیتے تھے انہوں نے کہا ہاں قرآن ہمیں انہوں نے دیا ہوا تھا کیونکہ قرآن کی معذ اللہ استخل ہمارے ساتھ اکثر کرتے رہتے ہمارے سامنے اور ہمیں ستاتے رہتے بھارت نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین بڑھتا چلا گیا اور کبھی ہمارے یقین میں کمی آنے کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا وسوسہ آیا تو اللہ نے کرامت سے ہماری مدد کی ابن عمیہ کہتے ہیں رحی محلہ شیخ الاسلام کہ کرامت ضروری نہیں کہ کسی ولی کے درجات کی بلندی ہو کرامت کبھی اس لیے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے اس کے پھسل جانے سے اللہ اسے بچا لے گا تو ان کا ایک دو روز ہم وضو کر رہے تھے اور وضو بھی کر رہے تھے کھلی بارش میں انہیں کوئی پناہ پناگانی دی تھی انہوں نے یک دم کہ بارش ختم ہوئی ہم نے دیکھا تو آسمان پر ایک بادل تھا جس میں صاف لا الہ الا اللہ محمد رسول کی خبر اس طرح کہتے دوسرے کچھ ہمارے بھائیوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ پڑا ہو تو یہ ہماری مدد تھی جو اللہ کی طرف سے ہوتی تھی یا خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی کوئی اچھی بات نہیں کوئی شرکیہ بات نہیں اس نے کی جو باتیں کی توحید کی کی ایسی بشارتیں ہو جانا ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے انہیں کھڑا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں اس نے کہا ایسی کہ کرامات ہے اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امراض کا قیام اس حال میں کرتے تھے کہ ایک روز اتنا کم کھانا دیتے تھے کہ مجھے دو چمچ چاول دیے گئے گوشت جو دیتے تھے وہ ہم اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ نہ جانے حلال ہے کہ حرام ہے اور ہمارے سامنے بہت سا کھانا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے تاکہ ہمیں جلایا جائے اور کہتے ہیں ہم اتنے نہیب ہو گئے تھے اس کے باوجود قرآن یاد کرتے ایک دوسرے کو سناتے علماء موجود تھے ہمارے اندر عرب علماء وہ ہمیں صرف پڑھاتے عقائد پڑھاتے ہمیں اسلامی علوم کے ساتھ وہ ہر وقت جو ہے آگے سے آگے کرتے چلے جاتے ایمان اور ہماری زندگی بہترین زندگی تھی اور تراویح پڑھتے تو املا پنجرے والا جو عرب تھا عموماً عربی لوگ تراویح پڑھاتے انہیں قرآن زیادہ یاد تھا وہ قرآن پڑھتا اور ہم ان کے پیچھے سنتے چلے جاتے اور راتیں ہماری قیام میں گزرتی اور بہت کم سوتے اور ہماری زندگی حقیقت ہے کہ جنت کی انتظار میں گزرتی اور ہمیں کبھی ان کے اس کہنے نے مایوس نہیں کیا کہ تم سو سال تک یہاں پڑھے رہو گے کبھی بھی نہیں نکلو گے تو آج بھی وہ کہتا ہے ان ساتھیوں کو میں یاد کرتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ موجزہ ہے یہ جنت کی بنیاد پر ہے تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ رزقنا من کا وہ او بھی متشہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے و لہم سی اور نعمتیں دی جائیں گی و لہم سیاہ ازواج متحرہ اور ان کے لیے وہاں پاکی گاہ دیویاں ہوں گی وہ جن کو اللہ عیام کی مصیبت سے بھی فارغ کر دے گا وہ ہا خالی اور سب سے بڑھ کر انہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا آج یہاں پر وقت تیزی سے گزرتا ہے اور ہمارے اختیار سے بالکل باہر ہے اور ہم ہر روز پہلے کی نسبت زیادہ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی حقیقت ہے کہ اس قدر خوبصورت ہے قرآن کا بیان کہ ایک مومن اگر صبر سے کام نہ لے اور اللہ کے حکم کو سامنے نہ رکھے تو وقت سے پہلے مرنے کے لیے استحجال کریں جبکہ وقت سے پہلے کو مر نہیں سکتا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے تو ان آیات کے بعد میں ایک اور مضمون کی طرف آتا ہوں جس سے آج ایک خاص بات ہمیں سمجھنا اور سمجھانا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ابن عباس سے ایک حدیث سنا دوں رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عالم اللہ ہی اندادم اس میں ابن کثیر یہ حدیث لائے ہے لا تشرکو باللہ غیرہ اللہ کے ساتھ یہ تو تشریح کر رہے ہیں غیر کو شریک نہ بناؤ منل انداز اللہ تا ولا وال ند کہتے ہیں مقابلے کے برابر کو وہ جو کہ تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا اور نفع بھی نہیں دے سکتا وانتم ان تم کا اور تم یہ اچھی طرح جانتے ہو ان لا رب لکم کم کو کوئی رب نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے واسطے یرز جو تمہیں رزق دے سوائے اس کے وقت علم تم مر میں اچھی طرح معلوم ہے ان اللذی رسول اللہ اللہ من هو الحق کہ نبی علیہ السلاۃسلام اس توحید کی طرف تمہیں بلایا وہ حق ہے اب وہ کہتے عانب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فلاں الدادا کارا ال انداد ہوا شرک عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ نوں کہ یہ شرک ہے احفا من دبی بن نمن یہ چونٹی سے بھی زیادہ جو ہے خفی ہے شرک خفی کی بات کر کریں منیین کے لیے کیونکہ شرک جلی تو سب کو معلوم ہے شرک خفی سے جو بچتا ہے وہ جلی سے بھی بچ جائے گا اور جو خفی کی پرواہ نہیں کرتا وہ جلی میں بھی جانے کا بہت بڑا دروازہ کھول چکا اللہ صفات سعودا کالی زمین پر کالی چیونٹی چلے فی ظلمت اللیل کالی رات میں تو اس سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے وہ ہوا اہ یقول اور وہ یہ ہے کہ بندہ کہے وہ اللہ وہ حیات یا فلان و مجھے اللہ کی قسم تیری زندگی کی قسم اور اپنی زندگی کی قسم وہ یقول لا کلبا اگر کتا نہ ہوتا حاضر یہ کتا لطا نہ لسوس تو چور ہمیں جو ہے نقصان پہنچا دیتے اور اسی طرح بقیں نہ ہوتی تو چور جو ہے چوری کر جاتے اور اسی طرح کسی شخص کا اپنے بھائی کو کہنا ما شاہ اللہ و شرک جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے اور اسی طرح کسی شخص کا یہ کہنا لا لاؤ و فلاں اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو مارے جاتے یہ سب شرک ہے یہ خفی شرک ہے اس واسطے کہ مومن کی نیت اس کا عقیدہ صاف اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں مگر ان الفاظ پر بھی اللہ کے رسول نے چوکا اور اس قدر شدت کے ساتھ کہ صحابی رسول کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ اج للہ لدا جب اس نے کہا جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہہ کہ جو اللہ چاہے ہوم مم آشا محمد پھر جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تربیت بیعت دی شرف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تاخیر نہ کی حتیہ کہ ذاتی انوات مانگا گیا کہ ہمیں بھی ایک درخت بنا دیجئے ابو واقعی کی روایت ہے مشہور ہنین کے مارکا سے واپسی پر پندرہ دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے ان اصحاب کو رضوان اللہ علیہ مجمع نیا نیا اسلام تھا انہوں نے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے جاہلیت کے ادوار میں ہم ایک درخت پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے جنگی ہتھیار تو اب ہمیں ایک اسلامی ذات انوات مقرر کر دیجئے اسلامی کا میں لفظ بول رہا ہوں یعنی اسلام میں تھے تو اسلامی نقطہ نظر سے مانگا اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا ولوی نفس محمد وحمدی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دینا جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درست ہے جو علماء نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی یہ نفی نہیں ہے ہاتھ اپنی جگہ پر حقیقت ہے وہ ثابت ہے وہ حقیقت سابتا ہے اور اللہ تعالی کا قبضہ ہر جگہ پر اس کی قدرت وہ بھی موجود ہے تو اس سے نفی نہیں ہوتی اگر کسی آیت میں ہم یہ تفسیر کر دیں ہاتھ کی قدرت تو اللہ حرج کیونکہ وہ کہتا ہے عربی وہ کہتا ہے بھائی یہ کام ہو جائے گا میرے دستخط فلاں وہ کر دے گا آپ فی ہاگا کہ یدین میرے ہاتھ میں ہے یعنی وہ میرا دوست ہے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے روز وہ دستخط کیوں نہ کرے گا فی یدی یہ میرے ہاتھ میں ہے صاف سمجھ آ رہی یہاں پر میں آیا کہ اپنے ہاتھ پھچے الحمدللہ للہ ابھی کوئی ڈر ہے اپنے ہاتھے تو اللہ رب الفے کس کا ہاتھ حقیقت ان ثابت ہے اس کے لیے اگر یہ کہہ دینا قبضہ قدرت pues تو کوئی حرج نہیں بات کو زیادہ اگر مناسب طریقے سے اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے تو اللہ حرج تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں ہاتھ ہی کہوں گا محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کل وسلم و اللہ بھی ما قال قوم کالا قوم موسال تم نے وہی کہا جو موسا کی قوم نے موسا سے کہا کیا کہا تھا اِجْعَلْ لَنَا اِلَحًا آلِحًا قرآن کی آئے ہے ہمارے لیے الہ بنا دو جس طرح ان کا الہ ہے بچڑا پوج رہے تھے کیونکہ یہ فراؤنی کو غلامی میں رہے تھے اور بچڑے کی پوجا جو ہے سامری نے ان میں رائے کی تھی تو غلامی کے ساتھ قوم میں جب جہاد رخصت ہوتا ہے جب قوم کسی قاصر قوم کی غلامی پر صبر کر لیتی ہے تو اس میں بڑے یوپ پیدا ہوتے ہیں بہت ایپ پیدا ہوتے ہیں اللہ آج بھی ہماری اسمبلی نے دستخط کر کے اس بات پر کہ اے سوات والو تم امن قائم کرنے کے لیے عدل کا نظام اور شریعت کا نظام چلا لو گویا کہ سوات میں امن کے قیام کے لیے شریعت کا نظام انہوں نے خود قبول کیا جس محمد کا کلمہ یہ خود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم اس کی شریعت اور اس کا نظام عدل ان بد وقتوں کے لیے ان منکر رسالت ان منکرین رسالت کے لیے نہ انصاف دیتا ہے نہ امن دیتا ہے تبھی تو اسے نہیں نا نافذ کیا ورنہ اگر تم کسی کو امن کے لیے ایک اچھی چیز دیتے ہو تو یہ بات عقل سے بعید ہے کہ میرے بچے کی میری میری بیوی کی میرے گھر والوں کی موت واقعہ ہو رہی ہے ایک بیماری سے اور میرے پاس شافی علاج ہو اور میں خود اس کے علاوہ کوئی دوائی لوگوں کو استعمال کروا رہا ہوں انگریزی دوائی میں استعمال کروا رہا ہوں اور وہ ایک دیسی دوائی میں کہتا یہ دیسی دوائی تیر بہادر علاج ہے یہ لے لو تم کر لو استعمال کرنا انہ راج ال سے یہ سارے نواز شریف جس نے دوسرے تیسرے ان سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا علاج بتا دے وہ زیادہ اچھا علاج ہے یا دان باس کو اور اور یہ ڈان باسکو بتائے اور اوباما بتائے یہ کہ کیا کرتے ہم مسلمان آج محمد نے تمہیں ایک شریعت دی ظالموں تم نے اس شریعت کا دستخط کے ساتھ انکار کیا ہم نہیں چلاتے ہم نے ریاست سے محمد کی امامت کو خارج کر دیا صلی اللہ والے اس کا یہی مفہوم بنتا ہے نا کہ اور کوئی بنتا نہیں مجھے سمجھا دو میرے بھائی مجھے سمجھا دو اگر غلط ہو تو تم چلا لو وہ چلائی یا نہیں چلائی لڑائی کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے پہلے نقطہ یہ حل ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام بھائی یہ مانے جو بحث کرنا چاہتے صوبی محمد کے بارے وہ بات بعد میں کر گے کیا یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں تم کیوں ان کو شریعت چلانے کی اجازت دیتے اور خود نہیں چلاتے تمہارا اللہ کے پاس کوئی ازر ہے تمہیں کیا ازر رہا ہے کہ تمہیں شریعت نہیں چلانا آتی اور ان کو چلانا آتی تم انہیں دیتے چلو انہیں بھی چلانا نہیں آتی تمہارے خیال میں اس کا مطلب شریعت تمہیں معلوم ہے تمہیں پتہ ہے شریعت کسے کہتے ہیں یہ میں نہیں مانتا کہ تم کہ شریعت کسی دوائی کا نام ہے جو امریکہ میں آپ ایجاد ہوئی ہے اور عدل شاید کسی جنگل میں پائے جانے والے درخت کو کہتے تمہیں پتہ عدل کیا ہے تمہیں پتا ہے سریعت کیا ہے ظالم تم نے شریعت کو رد کیا اپنے دستخط کے ساتھ جس طرح تورے تم نے سب نے مل کر مررا غلام محمد قادیانی کو کافر قرار دیا تھا آج تم نے اپنے آپ کو کافر قرار دیا اور آج ہم کفر کے نیچے رہ رہے بنی اسرائیل والا حال ہوگا اگر اس کفر کے بارے میں ہمارے سینے کے اندر بوجھ نہ ہو اگر اس کفر کے بارے میں ہم سوچے نہ راتے ہماری سوچ میں نہ گزر جائیں ہم سر جوڑ کر چوتھے دل نہ بیٹھ جائیں ہم اپنی توانائیوں کا جائزہ لے لے کر اس کفر کے خلاف کوشش کریں اپنے بچوں کو اس کفر کے کف رونے کی تعلیم دیں اس کفر سے بچنے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے وہ طریقے بتائیں قرآن کے دروس پڑھنا شروع کریں آج ہم بھی گوانتا نامو بے میں ہے ٹھیک ہے انہیں بیچاروں کو سخت ایزائیں دی جا رہی ہمیں ایزائیں تو نہیں مل رہی یہ اداؤں کا نہ ملنا ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اللہ نے شکر ہمیں بچایا الحمد للہ اللہ جی آفانی ممت طلاق ابھی ہی وفد اللہ کثیر ممن خلق تفضیلا مگر اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا ہمیں تو ایئر کنڈیشنر ملتا ہے ہمیں تو کھانے دو وقت تین وقت چار وقت جب چاہیں ملتے ہیں اب تو فریجر فریزر ہے ہر موسم کی چیز اور مائکرو ویو اوون ہے اب تو جہاز اڑنے کے لیے ملتے ہیں ہمیں تو ہماری اتنی سموتھ زندگی ہے اتنی ہموار مزیدار زندگی ہے اور دروس وغیرہ بھی ایسے جناب ہو رہے ہیں بہترین انتظامات میں سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ایک کوفر کے نظام کے نیچے ایک کوفر کی چھتری کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمیں احساس ہے ولہ یہ احساس کما کو ہوتا تو کبھی قبر سے جلوس نکالنے والوں کی قیادت میں توحید اور سنت کا دعویٰ کرنے والے علماء شریک نہ ہوتے کبھی یہ سلوگن لے کر اٹھنے والے جلوس کے ساتھ وہ نظر نہ آتے جس کا سلوگن اسلام نہیں سلوگن ہے کہ جو پیپل پارٹی میں اور مسلم لیگ میں میسا کے جمہوریت ہوا ہے ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں اس کی روشنی کے اندر جمہوریت کے تحت انصاف بحال کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس بحال کرنا چاہتے ہیں وہ چیف جسٹس جس کا کٹا ہوا بیان یہ میرے پاس ابھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو سوات میں نظام نافذ ہوا ہے کوڑے مارنے والا یہ لفظ اب میں نے پڑھ لیے یہ انسانیت کی تزلیل ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کوڑے مارو سو کوڑے مارو و یس حج عذاب تمین <الْمِنِن> اور ان کے عذاب پر ان کے اس سزا دیے جانے پر مومنوں کا ایک گروہ شاہد ہو گا ہو آنکھوں سے دیکھے یہ تو کوڑے ہی مارنا ہے پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا تصور کر کے ہماری روح کانپ اٹھتی ہے ہم شریعت کے نظام کے آدمی نہیں رہے ہو سکتا ہے کہ ہم پتھر مار مار کر ایک عورت کو ہلاک کرنا دیکھے اور اس کے بعد دس دن روٹی نہ کھائی جائے ہم سے ہمارا یہ حال اتنی سخت سزا ارحم الراہمین کی طرف سے یقیناً نہ آیت میں کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے نہ محمد کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے یہ سچ ہے تو اس کے بعد یہ سزا کتنی سخت ہے یہ لوگ نہ جانے اس کو کیا کہیں گے جب اسے انسانیت کی تجلیل کہہ دیا تو اسے کیا کہنے گے کوئی ہے ان کی زبان کھینچنے والا کوئی ہے اس کے لیے قوت جمع کرنے والا کہ ان کی زبان کھینچے اور جو قوت جمع کرنے والے ہیں کوئی ہے ان کی حمایت کرنے والا ممبر و محراب پر کوئی عجبن تیمیا بنتا ہے کوئی محمد بن عبد الوہاب بنتا ہے رحمہ اللہ کوئی امام بخاری بنتا ہے ہمارے علماء نے حق ادا کیا ہمارے ایک عالم تھے حنفی تھے توحید والے تھے جیسے عقیدہ تحاویہ والے ان کی زندگی کے اندر ایک ترک سلطان تھا یا سنجوکی تھا جو مجھے یاد نہیں اس نے دوائی دینا چاہیے کسی کیس میں انہوں نے دوائی لینے سے انکار کر دیا سلطان کی گواہی لینے سے قاضی نے انکار کیا سلاطین بھی اللہ سے ڈرنے والے اس نے پوچھا کہ مجھے وجہ بتائیے انہوں نے کہا تم صبح کی نماز میں حاضری نہیں دیتے میں تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں سلطان نے اس کا محل دور تھا اپنے محل کے سامنے اسی وقت مسجد تعمیر کروائی اور پھر کبھی صبح کی نماز میں وہ جماعت سے گھر حد نہیں دیکھا گیا یہ سلاطین کیوں درست ہوتے تھے یہ علماء جان پر کھیلتے تھے آج عالم سے پوچھا جاتا مسئلہ بتاؤ کیسا میرا میدان نہیں جس کا موضوع اس سے پوچھتے رونے کا مقام ہے تم کس لیے علم پڑھے ہو اگر اللہ سے سوال ہو گیا کیا جواب دو تو میرے بھائیوں توہیر الوہیا میں تمام وہ کام شامل ہیں جس سے اللہ رب العزت کو الہ ماننا ثابت ہوتا الہ کا عربی میں مفہوم وہ ہے جس کی طرف اپنی حاجات لے جائی جائیں جس کے سامنے زاری کی جائے جس پر تبکل کیا جائے جس کے ساتھ بلدینہ آ منو اشد <لِلَّه> بے تحاشا محبت کی جائے کہ اس کی محبت پر ہر محبت کو وار دیا جائے جس کی تعظیم دلوں میں ایسی جاگزیر ہو کہ اس کی عزمات کہ سامنے ہر ایک کی تعظیم پامال کر دی جائے وہ جس سے امید رکھی جائے اور اس سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے شیخ سفر حوالی فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جانچ اللہ تعالی سے سوئے زن ہے سوئے زن آیا تو ہم نے اپنے طریقے ایجاد کیے اگر اللہ پر حسنِ ذہن ہوتا تو کبھی اللہ کے طریقوں کے بعد کوئی طریقہ ایجاد نہ کرتے اور کبھی اس کے راستے میں مایوس نہ ہوتے مایوسی مجبور کرتی ہے کہ وقتی طور پر یاد دیکھی جائے گی اس وقت ہم جہاد اور کتاب کے میدان میں ہیں یعنی کہ میں مجاہدین کی شان گھٹانے والا ہوں میں نے تنقید کرنی ہے اور یہ تنقید میرے اور آپ کے لیے فرض ہے کیونکہ ہم سب جہاد میں ہیں یہ انشاءاللہ درس میں اس نظریے سے دے رہا ہوں کہ اس وقت میں جہاد میں ہوں حق کی بات کہنا حق کی بات کے لیے تلوار اٹھانا یہ سب جہاد ہے پہلا شہید حق کی بات کہنے کی وجہ سے شہید ہوا تھا اسلام کے اندر اور اس کے بعد بے شمار شہدا حق کے لیے تلوار اٹھانے کی وجہ سے شہید ہوئے ایک برابر ہے یہ سب توحید کی قسمیں ہیں عبادات کی قسمیں ہیں تو عبادت ہے حق کی بات کہنا جب میں مجاہدین کے بارے میں کوئی تنقید کروں تو قطر نہ سمجھیں کہ میں ان کی شان گرا ہوں ابھی میں عبداللہ ازام کا وصیت نامہ پڑھ کے آ رہا ہوں وہ شخص وہ امام جس نے یہ جہاد جو ہے اس کی بنیاد رکھی جس نے اسامہ کو ابھارا اور میدان میں لایا جس نے مسلمانوں کا ہاتھ گن تک پہنچایا وہ ایک عظیم آدمی تھا اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں سے جھانپنے جنت الف میں جگہ دوں ان کی شان گرانا مقصود نہیں ان کی نصیحت کوئی پڑھ لے جہاد کے بارے میں تو اپنے ایمان پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ میں مسلموں کو مناسب ہوں جس طرح اس شخص نے جہاد کیا اور جس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے راستے میں مگر اللہ کے بندو کسی بھی معاملے میں غلوم کی ہمیں اجازت نہیں اساعت اللہ کے ساتھ زن میں کبھی حسن زن میں کمی نہ ہونی چاہیے ہم نے بعض اوقات یہ کمیاں دکھائی مثلا ہم نے قتال کے معاملے میں ہم نے کہا اس وقت روس کو مارنا ہے اور روس نے جو کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ یقیناً اس کے بارے میں جو عبداللہ اللہ نے اٹھایا تو باقی دنیا اٹھ کر پوری دنیا سے مسلمان اٹھ کر افغانستان میں آ گئے اور علماء نے یوں فتویٰ دیا جیسے نفیر عام کا فتویٰ خلیفہ وقت دیتا ہے مگر یہ حقیقت کڑوی ہے کہ ان نو جماعتوں میں سے تین جماعتوں کے سربراہ مشرک تھے توحید الوہیا سے خارج تھے اللہ کے علاوہ غیر کی پکار لگاتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرنا اللہ کی حد بندی جو ہے چیزوں کے لیے اور حلال و حرام اس کے مطابق حلال و حرام کو اختیار کرنا توحید ہے تو یقیناً سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ منہ سے اللہ کی پکار لگانا ہے یہ غیر اللہ کی پکار لگانا ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے صحت کسی کے اختیار میں نہیں ہے بات ڈاکٹر سے دوائی مانگی جاتی صحت نہیں مانگی جاتی بزرگ سے دعا کروائی جاتی ہے اس سے کبھی کامیابی نہیں مانگی جا سکتی بزرگ سے کامیابی مانگنے والا مشرق ہے استعانت اللہ سے وائزا سا الٹا جب سوال کر فس فس اللہ اللہ سے سوال کر وائز ساٹا جب مدد طلب کر فسٹ ٹائم تو اللہ سے مدد کر کیونکہ جان لے کہ اگر پوری کی پی پی پوری امت اس پر تل جائے فاوک کہ تجھے فائدہ دے لم ین فاؤ کبھی شای. تجھے کسی شہ کا فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس شے کے ماں کا تب کا تباہ جو تیرے لیے اللہ لکھ چکا اور اگر ساری کی ساری امت یعنی پوری مخلوق تل جائے کہ تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا آلح تیرے اوپر لکھ دیا کیونکہ قلم خشک ہو چکے صحیح لپیٹ لیے گئے اب جو غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے بچہ بچی کے لیے رزق بڑھانے کے لیے دشمن پر فتح کے لیے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مشرق اور ایسا مشرق ہے کہ ان تباہیز کے ساتھ مل کر بعض کفر کے کام کرنے والے کے کفر کی طرح نہیں ہے بے شک یہ کفر اس سے بڑا زور میں کیونکہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں کفر کروانے کے لیے بڑا زور ہے مگر اس میں بعض اوقات اقرا والے بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے جس میں شبہ لاحق ہو بعض اوقات وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے توبہ تو کر لی ہو مگر ہم انہیں نہ پہچانتے ہو توبہ کر لی ہے کہ امریکی نے مسلمان ہو گیا اور سوچا جو ہی موقع ملتا ہے میں مسلمانوں کے اندر جا کر اظہار کرتا ہوں ہمارے مجاہد نے دیکھ لیا انہیں کھینچ کر گولی ماتھے میں ماری مر گیا ہم تو دفنائیں گے بھی نہیں گسید کر پھینک دیں گے اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ مسلم تھا اللہ کے ہاں تو جنتی ہے اب ڈبل اجر ہے پکا پک ارادہ کر کے نکلا تھا کہ اللہ کے رسول محمد کو مان لوں گا صلی اللہ مجاہدین کے ساتھ مل جاؤں گا ہمیں نے مار دیا ایسے بھی کئی ہو سکتے ہیں مگر یہ جو جان بوجھ کر شرک کرنے کے لیے جاتا یا دکھانے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شرک کرتا یہ سب مشرقی ہیں. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو گالی جانتا کہ ایک دانہ نہیں دے سکتا کہتا میں نے اس لیے چادر इसलिए اس لیے قبر پر گیا کہ جلوس بڑا ہو جائے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو लोग تو لوگ بڑے ہیں جو دکھاوے کے لیے شرک کرتے جیسے ابراہیم علیہ سلاط و نے کہا اس لیے بار بار پڑھتا ہوں یہ آیت کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے وقالا ابراہیم نے کہا انتخص تم مندون اوسانہ یہ جو تم اللہ کے سوا گھج پوجتے ہو مبتین کم فل حیات دنیا دنیا کی زندگانی میں تمہاری محبت اور مبتت کا باعث ہے پیار اور محبت تمہارا گٹھ جوڑ تمہارے جتھے تمہاری جماعتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اس چر کی وجہ سے تم ہو سکتا ہے چر کو مانتے نہ ہو دل سے مگر تم اس لیے کرتے ہو کہ اگر یہ چھوڑ دوں گا میری گدی ختم ہو جائے گی میری جماعت ختم ہو جائے گی میری خوشیاں جاتی رہے گی بچیوں کا نکاح کہاں کروں گا لڑکوں کو نوکری کون دے گا یہ ہے اصل وجہ تم میومل قیاما پھر قیامت کے دن یق فرباد حکم تم میں سے باز باز کا کفر کرے گا یا لانواد حکم باد باز پر لان سے بھیجے گا ماہار تمہارا ٹھکانا آگ ہوگا مالکم منافرین اب چل آیات پڑھنے کے بعد ہم ایک دو چیزیں پڑھیں گے اپنے علماء کے کلام سے اور بس جلدی ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کا فرماتا ہے وہ از اخذنا جب ہم نے پکڑا یہ آئے تھے کوئی نکالنا چاہتا ہے چوراسی نمبر ہے سورہ البقرہ کی وہ از اخذنا میسا جب ہم نے تم سے مضبوط آہت پکڑا لات دما کمبھ کہ تم اپنے لوگوں کا مسلمان مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤ گے ونا تیج کم مناری کم اور تم اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو ان سے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے تم <مَأَقْرَرْتُم> اکر پھر تم نے اس کا اقرار کیا تم اور تم اس پر دبا تھے تم ان تم پھر لوگ ہاں الا یہ تم لوگ ہو نا تخت ان تم اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یعنی مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو وطو فریجونا فری کم من کم من اپنے ہی ایک گروہ مسلمانوں کے گروہ کو ان کو گھروں سے نکالتے ہو رضا ہر علیہ بل تم گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ ان پر مدد کرتے ہو کفار کی یا تو کم افسارا اگر جب تمہارے پاس قیدی بنا کر پکڑے لاتے ہیں تو فادو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو اور کہتے تو یہ تورات کا حکم ہے وہ ہوا محرم علیہ اخراج ہو اور حالانکہ ان کو نکالنا تمہارے اوپر قتل کرنا حرام تھا وہ تورات کا حکم نہیں تھا اچھا تو مینون باد ان کتابی بطخرون بھی کتاب کے کیا بعض اس وی مان لاتے اور بعد کے ساتھ کفر کرتے ہو فما جزا فالوز تم میں سے جو ایسا کرے اس کی اس کے سوا کوئی بدلہ جزا نہیں ہے اللہ خز فی الحال دنیا کہ دنیا کی زندگانی میں ضلیل اور رخوا کر دیا جائے و یامن قیامت یوردون الا اشد بن اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کے حوالے کیا جائے اشد ترین سخت ترین وَمَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے اعمال سے واسل نہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوس اور خزرت لڑتے رہتے تھے مدینہ میں یہود کے قبائل بنو کے اور بنو نذیر جو تھے یہ حضرت کے دوست تھے جنگی دوست سیاسی دوست اور اسی طرح سے جو بنو قریضہ تھے وہ اوس کے دوست تھے سیاسی دوست تھے آپس میں لڑائی ہوتی یہ دونوں ایک دین پر ہونے کے باوجود آدھے ادھر ہوتے آدھے ادھر ہوتے جیسے جنگ عظیم اول میں جنگ عظیم دوم میں دونوں میں مسلمان دونوں طرف شامل تھے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں اور آج کی جنگوں میں بھی یہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدام کے ساتھ صدام ایک ہوب تھا اور اس وقت کافر تھا امریکہ ایک ہوپ تھا امریکہ کے ساتھ بھی مسلمان تھے جو سدام پر بمباری کرتے تھے اور مسلمان مرتے تھے اور صدام کے ساتھ بھی مسلمین تھے جو کویت میں مسلمانوں کی عزتیں دکانیں اور سب کچھ لوٹ رہے یہ بالکل یہود والا معاملہ جو ہے وہ دہرایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج وہ بندے جو کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں جو سیکولر ہیں کھل کر اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سوات والوں کا اسلام صحیح ہے تو پھر ہم ایسے اسلام کی نسبت کفار کی سیٹوں پر اسمبلی میں اقلیت کی سیٹوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں جو خان کا ہی نظام کے لیے آج جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو اسلام ضرور ہے مگر معیشت اسلام سے نہیں لیں گے معیشت سوشلزم سیاست اسلام سے نہیں لیں گے جمہوریت طاقت کا سرچشمہ اللہ نہیں عوام ان کے ساتھ بھی الحاق ہو رہا ہے الحاق کرنے والوں میں دونوں طرف مسلمین موجود ہیں یہ کیا یہود والی تاریخ دوہرائی نہیں جا رہی کیا مسلمانوں پر تو علیہسم الدوان کیا انہوں نے مدد نہیں کی مسلمانوں پر پاکستان نے امریکہ کی مدد نہیں کی مسلمانوں پر سعودیہ مددگار نہیں ہے حکومت کے اعتبار سے سبور اس کی سزا سزا منون اباد ان کتاب فنون اباد وہ ہے اللہ کس یم فی الحاط دنیا وہ یوم عمر قیامت اشد صاحب <الْعزَاب> یاد رکھیے دنیا میں نہیں یہ بچیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے جو تو مرتد ہو چکے وہ علیحدہ بات ہے جو ساتھ ساتھ توحید کا کلمہ بھی نہیں چھوڑتے اور دھوکہ دینے میں مستقل مبتلا ہے وہ کبھی نہ بچ سکے گے اسی لیے یہ جو فتویٰ تھا کہ توحید العلیہ اور حاکمیہ کو علیحدہ بیان نہ کرو توحید الحکمیہ اور حکم کو علیحدہ بیان نہ کرو یہ توحید علوہیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس طرح تابوت یہ وقت کے بادشاہ ہیں اور حکام ہے اسی طرح تابوت یہ قبر ہے اور یہ پیر ہے جو شریعت بناتے ہیں جو لوگوں کے مشکل کشا اور حاجت روا بنے ہوئے جنہیں اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے جن کے ساتھ عبادت کے معاملات کیے جاتے ہیں وہ معاملہ قولی ہو یا فعلی ہو اور یہ وہ پہلا شرک ہے جس کے رد پر امبیا علی مسلاط اسلام سب کے سب مبوس ہوئے دعوت کا شرک پکار کا شرک اور قرآن پورا اس پکار کے شرک کے رد سے بھرا ہوا آپ قرآن میں نہ جانے کتنی دفعہ گن کر دیکھ لیجیے آج کر تو موجم موجود ہے شاید کہ یہ پچاس بار سے اوپر ہوگا ید من دون تدعون من دون دلہ یہ سارا قرآن ہے اور مرتے وقت فرشتے پوچھتے ہیں ما کنتم معقوم من دون اللہ اور کدھر گئے جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے قیامت تک پوچھیں گے کہ بس اس وقت تک پوچھتے تھے جب قبوری شرک کا بہت زور تھا اور آج زور ٹوٹ گیا یہ سب سے بڑی حماقت ہے آج زور اس لیے زیادہ ہو گیا کہ آج اس کا رد ٹوٹ گیا اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے شاندار مجاہدین عبداللہ اعظام نے اٹھایا مگر اتنی بڑی غلطی کہ نو جماعتوں میں تین جماعتوں کے امیر مشرقین تھے کہا کیا کیا یہ غلوم ہے کہ اس وقت توحید الحکم توحید الحکم الحکمیہ کا بہت زیادہ جو ہے شرک زور پر سا ہے ساری دنیا میں اس وقت اس کے رد کے لیے اور روس کو مارنے کے لیے یہ باتیں مت کرو لوگ بھاگ جائیں گے یہ بڑی بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے نتیجہ یہ نکلا شاید اللہ تعالی نے اسی میں ہماری بہتری رکھی تھی کہ ہمارا حاکم پندرہ لاکھ کی قربانی دینے کے بعد جن میں سے کئی موقع تھے اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دیا امین ہمارا سربراہ امیر المومنین کون ہوا سی بغت اللہ مجدی جو کہ مومنین میں سے نہیں تھا مشرقین میں سے تھا امیر المومنین مومن نہیں یہ سزا ملی ہمیں اور اس سے ہم نے اعلان توبہ جو کرنی چاہیے تھی ابھی اس کا حق ادا نہیں کیا ہمیں چاہیے اعلان اپنی غلطی کو تسلیم کرے ہم نے غلطی کی تھی مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مخلصین تھے اگر مخلصین نہ ہوتے تو اللہ یہ کرتا کہ تم میں سے جون اباد کتاب اللہ في ویوم يردون الى اشد العذاب آج اسامہ وغیرہ سب یہ ذلت کا شکار نہیں اللہ نے عزت دی معلوم ہوا یہ ان کی غلطیاں تھی اختار تھی اہل ایمان کی اختار پر اس طرح کی پکڑ نہ کیجئے جس طرح گمراہ لوگوں کی گمراہیوں پر کی جاتی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کیا الحمدللہ للہ آج وہ دن آیا کہ جہاد کے میدانوں میں تمام ملکوں کے اندر قیادت صنفی جین کے ہاتھ میں یہ ہم دلّاہ کا ابھی بھی اس چیز میں وقت تھی اور ہے شکر ہے کہ سوات والوں نے یہ کمی پوری کی اور قبوری تاغوت کا بھی ذکر کیا جو کہ موجود ہے یہ تواغیر جو ہے یہ تو زبردستی شرک کرواتے نہ جانے کوئی زبردستی اکراہ کی حالت میں اس کورٹ میں پہنچا ہو اس عدالت میں جس میں عدل کبھی ہے ہی نہیں اس محکمہ میں جو کہ مظلمہ ہے اس عدالت میں جو کہ جلالت ہے جو کہ بتخانے ہے جیسا صوفی محمد نے کہا حافظ اللہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی شخص اکرا کی حالت میں آیا ہو مگر جو قبر پر جاتا ہے چادر چڑھانے کے لیے نظر بابا نے مجھے اپنی نگاہ میں رکھنا یہ ظالم اپنی مرضی سے آئے پکا مشرق ہے اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے میرے بھائیو آج یہ صرف ختم کب ہوا ہے اتنا زبردست پھیل گیا ہے کہ توحید والوں کی ضرورت نہیں ہوئی کہ روک سکے اپنے لیڈر کو کہ قبر سے جلوس نہ نکالو مسجد سے نکالو نعرے بھی گندے تھے اور جلوس نکالنے کی ابتدا بھی گندی تھی سارا کام ہی گندا تھا اس واسطے ان کو توحید الحکم الحکمیہ اور الوہیا کو اکٹھا بیان کرنا ہے یہ محبت ابن تعین رحمہ اللہ کی عبارت پڑھتا ہوں جو مجموعہ مجموعہ فتاوا میں ہے ابن تعینیہ کے ضم اللہ المدعین دل قطب کل اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو تمام کتابوں پر ایمان کے دعوے دار ہیں اور یعنی سب کتابوں پر ایمان کے دعوے دار وہرکون اتحکم اکتاب إلَ ہی بس <بَصْفُنَّة> سننا اور وہ کتاب و سنت کی طرف تحاکم تحاکم ہے حکم لینا فیصلہ لینا کس معاملے میں چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو بڑے سے بڑا معاملہ جس میں محمد کا حکم جی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ اس میں غیر کے حضن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر دان نہیں ہے. جائے کہ یہ اعتراف کرے کہ میرے پورے ملک میں شریعت نہیں ہے مولوی صاحب تجھے شریعت کا زیادہ ہی جذبہ ہو گیا ہے تو جاتو امن قائم کر کے دکھا شریعت چلا کر اور تجھے کرنے نہیں دیتے ہم یہی یہ کہا میں دوسری بات کہی نہیں تھی عقل والوں کو سنائی دی تھی وہ آتا ہا کا مونا الب اور یہ بعض تواغب کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے پیر و فقیروں کے پاس جا کر معلوم کرتے دین کی باتیں ان حکام کے پاس ان کی بنائی ہوئی جوتی عدالتوں کے پاس فیصلے, فیصلے لے جاتے جا عدل نہیں من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہر وہ حاکم جو وحی کو اپنا مرجع جہاں سے وہ قانون لے رہا ہے وہ نہیں بناتا وہ کافر ہے یہ yes, ابن اسامین کا فیصلہ ہے. آپ کہیں گے یہ بالکل معمولی سا طالب علم بیٹھا کافر, کافر کافر کرا آؤ بلا منجالے کا مجھے کسی کو کافر کہنے کا شوق ہو صرف اس لیے کہ واضح کرنا چاہیے وہ ڈاکٹر نے ایک ڈاکو ہے جو بتائے نہ کہ بھئی کینسر تو ہو چکا ابھی ابتدائی سٹیجز میں علاج ہو سکتا ہے شوگر ہے ابھی علاج کرنا پڑے گا فلاں بیماری وہ اس لیے نہ بتایا کہ چودھری ناراض ہو جائے گا حضرت صاحب پسند نہیں فرمائیں گے بچے بھی یہاں سے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ تم نے ہم نے مامارے بابا کو ناراض کر دیا وہ ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہے یہ بتانا پڑے گا کہ تفر کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں ابن نے کہ جو حاکم ایک بھی ایسا قانون بنائے شریعت عام اسے قرار دے پورے ملک میں وہ ترازو کی طرح لٹکا ہوا ہو کہ اس پر ناپے تو لے جائیں گے لوگوں کے جھگڑے ایک بھی قانون بنائے اور اسے پتا ہو یہ قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ یا جانتا ہو شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف ہے تو فرمایا کہ اس نے مرجع بدل دیا مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے جھگڑوں میں ترازو کو مرجع کہتے ہیں جس پر تول ناپ ہو جو ترازو کہہ دے حرف فخر ہو کسوٹی کہتے ہیں مرجع تو مرجع جو حاکم بدل دے جس کا مرجع ہی اپنا بنایا ہوا قانون ہو وہ قاصر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے تواغیب کے پاس لے جاتے ہیں کما یوسیب ازال قیر اسلام باہر ہوں سی تحکمہ الفلاطف الم کیا خوبصورت بات ہے ابن تعلیم کہتے جس طرح دیکھیے کہ بہت سارے اسلام کا دعوی کرنے والے اس آفت کا شکار ہوئے کہ وہ اپنے دین کے فیصلے کہ اللہ پر کس طرح ایمان لائے اللہ کو کیسے پہچانے اللہ کی ذات کا تعارف کیا ہے اللہ تبارک و وطالیہ کی ربوبیت کی صفات کیا ہے اللہ کی روحیت کیا ہے تو وہ صاحبہ کے سادیوں کے جو فلاسفی ہے بہمان فلاسفہ سب سے بڑے کافر ہے وہ فلاسفیوں کے مکال میں پڑھتے ہیں۔ مامون نے ترجمے کرائے اور یہ مکال میں پڑھ کے اچارا ماں اور اس قسم کے فلاسفہ کے زہر آلود گروپ جو ہے بدتیوں کے مار کے وجود میں ہے تو یہ کہنے کے بعد ابن تیمیہ نے کہا اولا سیاست الملوک الخارجین شریعت یا بعض ان بادشاہوں کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں جو اللہ کے دین سے خارج ہیں بادشاہ اور اللہ کے دین کے بغیر فیصلے کرتے ہیں گویا ابن تیمیہ نے فلاسفہ سے دین سیکھنا اپنے دین میں فلاسفہ کے اور متقلمین کے دلائل سے دین کی مختلف باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا اور حکام کی عدالتوں میں جو غیر اللہ کے قانون سے سجائی گئی ہو فیصلے لے جانا ابن تعمیر نے اکٹھا ذکر کیا یہ دوسری توحید الحکم والحاکمیہ ہے پہلی توحید الوہی جس میں یہ شامل ہے یہ اس کی ایک فراح ام الاشراق غیر اللہ کی پکار شرکوں کا سب سے بڑا شرک جو آدمی اکیلا ہو کوئی حاکم نہ ہو کوئی معقوم نہ ہو جنگل میں کہیں ہیلی کاپٹر سے گر جائے وہ بھی اکیلا شرک کر سکتا ہے اور توحید پر عمل کر سکتا ہے اللہ کو پکار کر اور اس طرح بس اسی پر ختم کرتا ہوں شیخ محمد بن عبد الوہا نواق اسلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. چوتھا ناقص ناقص وہ ہے جو اسلام کو ڈھا دے جیسے وضو کا ناقد ہے ہوا کا نکل جانا وضو ٹوٹ جاتا ہے وزو کا یہ ہے کہ آدمی بزو اچھی طرح سے پوری طرح سے تسلی کے ساتھ نہ کرے شیخ محمد بن عبد الوہاب فرماتے چوتھا ناقص یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ کوئی ہدایت یا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا وبیبا امی کی ہدایت اور شریعت اور قانون سے جامع تر یا مکمل تر ہے کوئی بھی سمجھے اور ابن حسین اور فوزان کہتے ہیں کہ جو بھی حاکم شریعت کو چھوڑ کر جب اسے شریعت معلوم ہے غیر شریعت سے فیصلے کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے شریعت سر آنکھوں پر ان سیاست دانوں کے پاس جائیں یہ فوراً قرآن کو پکڑ لیں گے چومنا شروع کر دے گا کہتے شریعت کو تو ہم بھی تڑپتے ہیں ترستے ہیں ماحول ایسا میرے بھائی ہماری مدد کرو آہستہ آہستہ شریعت آئے گی ایک دم اس طرح نہیں جو شریعت کو پہچان کر وہ کہتے ہیں غیر شریعت کا قانون لوگوں پر نافذ کرتا ہے اس کے لیے پوری تیاری ہے قانون کے محکمے ہیں فوجیں ہیں جیل ہیں قانون کے ادارے ہیں اور عدالتیں ہیں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ کر اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اب یہ کہتا ہے اللہ کا قانون فرق ہوگا کہتا ہے یکھا سا یہ جھوٹ بولتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ساتھ بیٹھے کہ یہ راستہ جو اس میں ڈاکو بیٹھے وہ عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بچوں کو بندے کے سامنے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سارا مال بھی چھین لیتے اور پھر قیدی بنا کر بھی لے جاتے اور وہ راستہ معمول ہے مگر میں کیا کروں بڑا مجبور ہوں اس پر جا رہا یا تو یہ چار نمبر والا ہے یا یہ بڑا بہمان آدمی ہے قاتل ہے اپنے بچوں کا تو محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سمجھے جامع تر یا مکمل تر ہے کوئی اور راستہ کسی کا یہ کہ کسی کا اور کا حکم اور قانون آپ کے حکم و قانون سے بہتر ہے مثلا وہ شخص جو تابوتوں کے حکم و قانون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ کے قانون پر ترجیح دے تو ایسا انسان کافر ہے تو آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ توحید الحکم بلحا بالکل قابل قبول نہیں ہے اس شخص کی جو توحید الحیہ کو پورے کا پورا نہیں دیتا مثلا جب خمینی نے حکومت قائم کی تو اس کے قانون کا مصدر اس کا دعویٰ تھا کہ وہی ہے کہ میرا ایران آج وہی سے قانون لے گا بڑے بڑے اسلامیان گمراہ ہوں گے فوراً خمینی کو مبارکبادیں بھیجنے لگے بڑے بڑے لوگوں نے یہ اقرار کیا جی خمینی اس وقت اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جبکہ الحمد للہ جن کو توحید ہی الوہیا کی سمجھ تھی انہوں نے پہلے دن کہا کہ یہ مشرق ہے یہ پوری شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری نافذ کر دے تو وہ اسی طرح جیسے کوئی نماز بغیر گزرو کے پڑے جیسے مختار سخسی نے شریعت نافذ کی تھی عبداللہ ابن عباس سے سیکھ کر رضی اللہ تعالیٰ تابعین اس کے قزات تھے اور مصاب بن زبیر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی شریعت صرف نام نہیں ہے اسلام کا اسلام کا نام ہے وہ شریعت جو اللہ کی پہچان کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کی محبت اور تعظیم کی بنیاد پر اتباع کے جذبے سے انسان عمل میں لائے اور اسی لیے شیخ سفر نے کہا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس میں تعبد آئے گا اللہ کی عبادت کا شوق جب اللہ کی عبادت کا شوق آئے گا تو تقرر آئے گا اللہ کی قربت کا شوق جب قربت کا شوق آئے گا تو تناسخ آئے گا اللہ کے لیے کٹ مرنے کا شوق جب کٹ مرنے کا شوق آئے گا تو اس میں افتوا آئے گی اللہ کہے میں پیچھے پیچھے چلوں اس میں اطاعت آئے گی اللہ حکم دے میں حکم کا نمونہ بن جاؤ اس میں تشریح ہوگی وہ اللہ سے ایک ذات حیات چاہے گا کوئی آئے کوئی مثال اور نمونہ ہو میں اس کے مطابق اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے دن اور رات اس محبت اور استعظیم کا اظہار کروں اللہ کہے سننے سے حق بات کو ہماری سمجھ بنا دے آمین اور ہمارے عمل کو اس میں ڈھال دے آمین اور ہمیں اللہ اپنے دین پر اپنے رب ہونے پر محمد کے نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مطمئن کرے کہ تمام دوسرے راستے ہماری نگاہوں سے اور دل سے یوں گر جائے کہ گویا وہ کوئی ہے ہی نہیں آمین اور اسی حال میں ہماری روح پرواز کو اللہ ہم سے راضی ہوں اللہ سے راضی ہوں اگر میں وقت لینے سے معذر کیا ہوں تواز ہے دیتی ہیں بس ہے باقی